فرون اور الف سیم کے درباریوں کی طرف بھیجا تو وہ فرون کے کوہنی پر چلے اور فرون کا کام راستی کا نہ تھا